محمد صلی اللہ رسب الکریم ڈاکٹر سیاد صاحب آپ کے علاقے میں ایک جری میں کتنی قدم ہوتی ہے منت خانی مردار جو سمجھ آیا اس نے کہا کہ ہماری بیس من ہوتی ہے تو بیس من کیسے ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک تو کھاد بعد میں ڈالتے ہیں نا ایک کھاد کاش کے پکڑ ڈالتے ہیں اس کو کون کا کھاد کہتے ہیں کاش کے وقت کھاد ڈالتے ہیں آپ کی معلومات نہیں اس کی ایک کھاد کیسی قسم آئی ہے جس کو کاش کے وقت ڈالتے ہیں کسی کو معلومات ہیں اس کی تو ہم بیج ڈالنے کے ساتھ ڈالتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ جب فصل اگاتی ہے گندم کی تو اس میں تین ایسا گندم ہوتی ہے ایک ایسا اس میں جو فالتو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس پر ایک دوائی ڈالتے ہیں اور ساری دوائیوں فالتو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب فالتو جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو سارا ساری ہوا سارا پانی اور ساری سورج کی روشنی وہ جتنا کھاد ڈالا ہوئے ہوتا ہے وہ صرف وہ پودا استعمال کرتا ہے کہ جو گندم کا ہے تو اس کے نتیجے میں بیس بنتا کہ ایک ضریب سے فصل حاصل کرتے ہیں تو صرف فصل بول ہے فصل حاصل کرنا نہیں ہوتا ہمارا مالی ہے تو اس کہتے ہیں میں اس طرح ٹھیک رہوں گا جی میں کام کروں گا میں ساری سبزیاں کاش کروں گا وہ کاش کر لیتا ہے بس وہ جاتا ہے پھر جس دن آتا ہے تو اس دن وہ سوکھے وہ کھڑے ہوتے ہیں پتے کھڑے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ اس کا مناسب وقت ہو مناسب تخم ہو مناسب محنت ہو مناسب صفائی ہو جب ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پڑوس سے بہت زبردست نتائج حاصل کیے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی چیز میں بھی کمی آپ ڈالیں آپ اس کو جوار کو آپ کاشت کریں نومبر کے مہینے میں دسمبر کے مہینے میں ایک ایک فٹ پودا ہوگا اور جب وہ پالا گرے گا سفید چیز صبح جمی ہوتی ہے سردی کے مارے جب پالا گرے گا تو ایک فٹ پر اس کو ختم کر دے گا بس کیونکہ اس کی کاشت مناسب وقت پر نہیں ہوئی ہے ہمارے علاقے میں اتنی جار پیدا کرتے ہیں لوگ کہ سارا یعنی اس تھوڑی زمینوں میں سے لوگوں کا سارا سال کا خرچہ نکل آتا ہے تو اس کا وہ اس کی گوڈی دو بار کرتے ہیں دو بار اس کی گوڑ کرتے ہیں اور ایک بار جب وہ اتنا ہو جائے کہ اس کے دس پر منٹ دن بعد اس نے اپنا وہ نکالنا ہے جو اس کا پھول ہوتا ہے جس سے پالنیشن ہوتی ہے فلاور وہ نکالنے سے پہلے پھر بیلوں کو پھراتے ہیں ہل چلاتے ہیں اس میں وہ سارے الٹے سیدھے ٹیڑے پیڑے ہو کر سارے پودے گر جاتے ہیں جوار کے پھر جب بارش ہوتی ہے سارے جم جاتے ہیں تو دو بار گوڈی ہے کو کو کہتے ہیں سیل کہتے ہیں, آکے ہیں جو ہے تو وہ فصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو شرائط ہے نا وہ شرائط کے مطابق جب ساری باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت زبردست بتایا یہ بہت زبردست فاصل دا. یہ ساری باتیں حاصل ہوتی ہیں اور کسی چیز میں ذرا سی کمی کر دی جائے ہم گاؤں میں ہوتے رہے تو وہاں ہمارے خاند میں بیٹھے کے لیے ایک بیگن خریدے کچھ دنوں کے بعد سے کہا کہ یہ ہم نے آمدنی نہیں کر رہی ہے تو صبح جو وہاں کے مزدور ہوتے ہیں جنہوں نے کہ مزدوری کرنی ہوتی تھی انہوں کسی خان کی گاڑی پر کوئی ڈرائیور ہے کوئی کنڈکٹر ہے تو اس کو کہا ہوا ہوتا تھا کہ آپ صبح کی نماز ہوتے ہی کھڑک پر سواریاں آتی ہیں ہمارے خان صاحب کو جو بیٹھا تھا تو وہ کہیں سات آٹھ بجے اٹھتا تھا سواریاں ساری, ہی ساری ہی تھے وہ لے کر لچ لے جاتے تھے تو اس کے جھگڑے جھگڑے باپ کے ساتھ جھگڑے غور ہوتے تھے تو اس کے لیے مناسب وقت ہے تو اس وقت ہوتا ہے اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں متحر نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہر رخ کی جو محنت کرتے ہیں آدمی تو اس سے کچھ معاوضہ ملنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس پر ملے گا کیا تو معاوضے کا خیال آتا ہے پھر اس کے مطابق آدمی محنت کرتا ہے اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے خاص لوگوں کو اپنا فن سکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس فن سے ہم نے حاصل کیا ہے اس میں اخبار میں پڑھ رہا تھا اسلام اخبار میں اچھے مضامین ہوتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ایک نوجوان کی کہانی ہے اس نے کہا کہ میں یہ آج کل یہ لڑائی جھگڑے کے نئے طریقے جس کو مارشل آرٹ کہتے ہیں مارشل آرٹ کہ مارشل آرٹ کا میں ماہر ہوں اور میرا اپنا مرکز ہے لوگوں کو تربیت دیتا ہوں کہتے کہ میں نے اس کو سیکھا بطور اس کا مجھے بڑا شوق چڑھا میں سیکھا اتنے سب کے بعد گھر میں مخالفات اتنی تنگ کیا گیا اتنا پریشان کیا گیا کہ میں نے گھر والوں کو تنگ کیا گیا نے مجھے تنگ کیا ہنگام میں اترے سیکھتے سیکھتے کہ والد صاحب اتنے تنگ آئے کہ ایک دن میں نے کہا کہ میں اس کو سیکھنے کے لیے کے میں کے مق... عالمی مقابلے کے لیے جا رہا ہوں کسی ملک کا بتایا کہ باہر ملک جا رہا ہوں عالمی مقابلے کے لیے تو بالا صاحب نے اپنی پینشن کے پیسوں سے میرا ٹکٹ خریدا تو گھر والوں نے کہا کہ پینشن کی تو پیسے تھے ہم نے استعمال کرنے تھے اور وہ آپ نے ٹکٹ خرید کر دے دیا اس سے کیا چپ کرو اس کو ٹکٹ میں خرید کر دیا ہے کہ وہاں جو جا کر اس کو لگے گی نا دو چار اس کی ہوگی پٹائی تو وہ اس کو ٹھیک کر سکے گا میں اس کو ٹھیک نہ کر سکا تو لہذا میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سے خرچہ کر رہا ہوں کہ اس کو جب خوب ماریں گے خوب اس کو پڑے گی مار جب اس کو پڑے گی یہ تو بتایا بو کر ٹھیک ہو کر آگ جائے گا تو میں نے اس کے علاج کی نیت کی ہوئی ہے اس کو ضروریات سے نکالنے کے لیے اس کے علاج کی نیت کی ہوئی تو آج بھی کہتے کہ میں چلا گیا وہاں پر اپنی ٹیم کو لے کر چلا گیا رات کو میں سویا ہوا تھا کمرے میں دن سب سوائے ہوئے تھے کہ دس دس میں جاگ اٹھا باہر نکلا تو ایک گوشت کا تودا اور ہڈیوں کا پہاڑ ایک آدمی کھڑا ہے اتنا گرانڈیل آدمی ہے اس, اس, کہ اس نام کا آدمی ہے میں نے کہا کہ میں ہوں پاکستان سے اس کا میں ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا السلام وعلیکم کل آپ کا میرا مقابلہ ہونے والا ہے اسلام وعلیکم چلا گیا کہ تاج محل چلا گیا لیکن میرا افسوس ہونا اس کا کاج اتنا اس کا بدن اتنا اس کو سانس اتنی کل والی بیوی بی بی. مجھے تو بڑا پریشان کر دیا کہ مجھے یاد آیا کہ والے صاحب نے کہا تھا جب ایسی پریشانی آ جائے کہ اس کا کوئی حل نہ ہو تو, تو بینی مغدوبن فنت سے پڑا کرو کہ بس میں تو پڑھتا رہا پڑوسی میں صبح ہوئی تیاری ہوئی سب کو تیار کیا میں نے ایسے میدان کو جب گئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج مارا جانا چاہے میں نے مارا جانا تو ہے آج تو لہذا کم از کم ایک بار میں کر لوں گا پہلے جتنی طاقت ہے دل میرا رکشا ہو جائے اس کے بعد مار بھی دیا تو خیر ہے کہتے ہو جب آج میدان میں آیا کھڑا ہوا تو کہتے ہیں یہ مارتے ہیں کیک کسے کہتے ہیں جی ارے سر آسی نہ کئی رکھے سارا فلائنگ ستا بھائی بچا سوچار ہوا تک ہی کوئی کیا سب تک وہ کیا طرح ہوتا ہے کہ دونوں پیروں کو زمین پر مار کر جمپ مارتے ہیں تو سے آج مختلف عوام وقت پر ایسی مشق ہوتی ہے کہ اپنے پورے بدن کو کرتا ہے. پورے بدن کو موڑتا ہے اور موڑنے کے بعد دونوں پیروں کی ضرب لگاتا ہے تو اس نے پتنی اکرم پہلوان کو دوسرا جارے کو اکرم نے ماری تھی فلاگ کک سینے پر تو اس کسی کا موت ہو گئی تھی کچھ کا مر گیا تھا تو کہتے میں نے کہا چلو اس کو خیر کہ میں جوڑ جو کر اس کی ران پر ایک ماری اڑ کر کے ٹاس کی آواز آئی مساج میں زمین پر پڑا ہوا تو میں <تصفح> کہا کیا ہوگا اس نے کہا اس کی ٹانگ سے تو توڑ دی بس نہ ہوتا تو کہتے ہیں یادی میں روپ ڈاپ سے آدمی کو ڈرا کر اور اس کو خوف اور ہاس میں مبزلا کر کے اس کے ساتھ کو شکست دے کر جیتا تھا ورنہ طاقت کے لحاظ سے اس لحاظ سے نہیں تھا بدنی روپ ڈاپ بھی تھا یہ جوڑ کراٹے کے لیے خاص سے وزن موٹا ہوتا نہیں ہوتا کمانڈو ٹریننگ ہر ایک آدمی کا خاص اچھا ہوا اگر خالد اللہ کے جو ساٹھ کمانڈرس تھے نا جن میں سے ایک ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا سکتے تھے یہ سارے جو ہے یہ درمیانے اور کم مائل کمزوری کم بدن والے تھے ٹریننگ ایک اور سی جنگ جس پر نکالتا ساٹھ آدمی کو میں لے جاؤں گا کسی <coughs> کو یاد ہے جی کیا صاحب اے؟ اے؟ نہ وہ کونگ تھی یرمو کے جرنیل ہے آ جانے آ جانے کمانڈر چیف وغیرہ انجرات اور یہ ان کی ماتے تھے تو ان کے ساٹھ کے نام ہیں باقاعدہ ان کے تو سارے جو تھے یہ آ, اتنے موٹے بدن والے نہیں تھے اللہ اللہ اور سب سے کم ہو زرا اظہرات اور وہ تلوار ڈال کسی چیز صرف ایک نیزے سے لڑتا تھا اور اس کے نیزے کی صرف ایک وار کرتا تھا جس جنگ میں گرفتار ہوا ہے تو اس میں اس نے ایسا وار کیا ہے کہ آدمی ساری ہڈیوں کو پار کیا اس نے اس کاٹ گڑی بڑی سخت ہوتی ہے نا اور پیچیدہ ہوتی ہے <تصح> اس میں جب وہ نظر اس پھنسا اسے جب کھینچا تو نظر کا پھل اندر رہ گیا اور اس کے ہاتھ میں لکڑی رہ گئی وہ جی؟ اور اس میں پھر گرفتار ہوئے ہیں اور پھر مسلمانوں نے ان کو چھڑایا بھی ہے ان کے بہن جو ہے خوال رضی اللہ تنہا خولا بین اور ان کو چھڑایا ہے <تصح> جو کافلا لے جا رہا تھا اس پر راستے میں ان کو پکڑا جا کر پھر ان کو تھوڑا تھڑا کر لے کر آئے ہیں پچھلے اس بدنام سے پچھلے تو نام اس واقعہ کو پڑھا گیا تھا علامہ وقتی رحمتہ اللہ علیہ کے جنگی کارناموں سے تو سارا مجمسی سے مار کر اور خیر وہ کہتے جب یہ کارنامہ میرا ہوا وہ جو آدمی کو ٹانگے اس کو ٹوٹی تو کہتے میں عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر جب تو کہتے پھر بارہ صاحب استقبال کے لیے کھڑے تھے اور انہوں نے جو ہے ہمارے لیے اپنے دم دم دم مکان خالی کر کے اس میں ہمارا تربیت مرکز بنایا سب کچھ ہمارے تو وہ چیز وہ فالتو چیز جس پر اپنا بکس ضائع کر رہا تھا آدمی جب اس کو بطور فن کے سیکھا اور اس میں کمال حاصل کیا تو اس کی روزی کا اس کے اعزاز کا اس کی حفاظت کا ساری چیزوں کی ضامن وہ چیز بن گئی روزی اس کی عزاز، اس کا اعزازی ساری چیزوں کی زمن چیز گئی تو جب آدمی اپنا مال جان وقت کسی چیز پر لگاتا ہے اور اس کے لگانے میں مجاہدات برداشت کرتا ہے اور اس کی ایک حد ہوتی ہے اس کو جب چھو جاتا ہے تو پوری چیزیں اس کو ساری بھی ساری چیزیں دلواتی ہے اس کو روزی دلانے کا سبب بنتی ہے اس کو اعزاز دلانے کا سبب بنتی ہے اس کے حفاظت بننے کا سب بنتی ہے اس کی ساری چیزوں کی کفالت پھر وہ چیز کرتی ہے اور یہ خاص یہ, یہ ولید نجاد الفین اللہدین صلی اللہ ڈاکٹر صاحب وغیرہ مفسرین جو ہیں یہ تو اس کی تفسیر کرتے ہیں اپنی روحانی اور حادث وغیرہ ایک روشنی میں آئیں. تو اس کی ایک تفسیر جو ہے تو جفر والے کرتے ہیں حکیم صاحب جفر والے بھی ایک تفسیر کرتے ہیں سریانی میں سریانی زبان کے اس کی عجیب تفصیل ہے اس بات حمل صرف جو ہے تو یہ ایک لفظ نہیں ہے پورا ایک بیان ہے اسلام ہا میم ڈال سے پورا بیان بنتا ہے ڈاکٹر سیاح صاحب کہے گا کہ خبر ہے شروع تفصیل ہے غیر حضرت عبداللہ بن عباس سب سے بڑے دنیا تفسیر کے بن عباس ہے نا حضور تفصیل کا خاص فیض جو ہے عبداللہ بن نباس علی العظم کو ملا ہوا ہے اور فاروقی پچیس سال کی عمر میں شورا میں بٹھاتے تھے پچیس سال کی عمر میں اپنے شورا میں بٹھاتے تھے اور حضرت اللہ نے ان ان سے ان کو ہدایت دی تھی کہ دیکھو تو میں اس ڈومری میں بٹھاتے ہیں تو خاص احتیاطیں کرو گے ایک تو یہ کہ ان کا راز کسی کو نہیں بتاؤ گے بھائی کیے کہ ان کے سامنے کسی کی حبت نہیں کرو گے یہ دو باتیں جی کون کی تھی تیسری کون سی سی وہ آپ کو بھی آپ بھول گئی آپ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ وسلم کی وفات کا سال قرآن پاک سے معلوم کر لیا تھا کہتے ہو ایسے کہ 63 نمبر پر سورت قرآن پاک کی صورت تغاباً اور تغاوت کہتے ہیں عظیم مصیبت کو نہیں تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جو جس بات کو قرآن پاک عظیم مصیبت کہہ رہا ہے تو, تو کائنات کی واحد مصیبت ہے اس سے بڑھ کر مصیبت نہیں ہے جب میں نے سوچا کہ وہ ایسی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ کائنات میں وہ ہو واحد سے بڑھ کر دوسری کوئی نہ ہو جیسے غور کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے تو 63 نمبر پر تغابن کو رکھا گیا ہے تو مطلب ہے کہ 63 سال یہ آپ کی عمر ہے یہ پھر کہتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ نے شہید ہو گئے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ حکومت اب جو ہے امیر معوی عدی اللہ عنہ کو ملے گی وہ تفصیل میں نے بعد میں نے سے نکالی تھی مومن قتل مظلوم فقت جاننا فقت جاننا لی ولی سلطان آگے کیسے قتل جب کوئی عادی مظلوم قتل ہو گیا تو اس کے وارث کو ہم غلبہ فرماتے ہیں اس وقت تو مزدوم قتل کر لیتے ہیں کہتے ہیں اس کے تو سارے مزدوم رہ گئے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اس کا جو وارث رہے گا وہ کتنا کمزور کے اندر ہو اس کو اللہ گلب سے فرمائے گا تو کہتے عثمان اللہ کی شہادت کے بعد اندازہ ان جو وراثت خلافت ہے وہ بھی امیہ کو ملے گی اب اس میں ان کے جتنے وارث تھے جن کی برادری تھی اس میں سب سے زیادہ اہل اس کا کون ہے تو مجھے اندازوں ہوگا کیا حل دے سب سے زیادہ یہ امیر اللہ ہے حکومت صاحب نہیں ملی عثمان جی؟ کیسے عثمان صاحب جسد پلی جسد پلی سے. نا اس سے پہلے عثمان اداد کے بعد ان کی شہادت کے بعد کو ملی ہے کیسے عثمان دو خلافتیں ہو گئیں ایک وقت میں دو خلافتیں ہو گئیں ایک جو ہے سلطنت سلطنت عادلہ تھی اور ملک سالے بادشاہ اس پر حکومت کر رہے تھے عدل والی حکومت تھی جس کے سربراہ ایک نیک بادشاہ تھے وہ امیر اللہ تھے اور ایک خلافت راجدہ تھی جس کے سربراہ حضرت علی رضی اللہ تھے دنیا اسلام میں عوام کا ہو گیا تھا کہ خلافت راستہ کا چلنا پھر بہت مشکل ہو گیا تھا سلطنت عادلہ چل سکتی تھی اس لیے دلی نے کو بہت زیادہ تکالیف اٹھانی پڑی اور یہاں تک کہ آخر میں ایک صبح خالی ہوتا تھا تو اس میں ایک گورنر نے بیٹھتے تھے ایک امیر ماوی عز اللہ بیٹھتے تھے تو لوگ امیر بھاوی عزال کا گورنر لے لیتے تھے اور گورنر کو واپس کر دیتے تھے یہ بات سنی ہے کیوں وہ چاہتے تھے کہ کھائیں پیئے مزے کریں زرک برق لباس ہوں اور وہاں اوپر ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا خود ہی پیبند لگائے ہوئے جو کھا رہا ہے تو اس معیار پر لوگ نہیں آ رہے تھے کیوںکہ وہ کہتے کہ عزری ادل کا گود نر آیا ہوا کہتے ہاں ٹھیک ہے اس کو مخصوص کر رہے کیا میرے بھائی ادن کو قبول کر رہے تھے کوئی دینی مسئلہ ہوتا تھا کہتے تھے کہ یہ آہ کہ لوگ کہتے ہیں انہیں کے گورنج کے علاقے میں کہتے کہ نا حضرت علی و کے کیا رائے ہے ہاں ٹھیک کہ ہے کہ مسئلے میں دین کی بات میں دونوں کی کو مانیں کہ دینی بات میں اعتماد تن پر ہے اس کی بات کو لے رہے ہیں دنیا کے معاملے میں ان کو تخلیفہ نہیں ماننا شرح والوں نے کہا کہ آپ بھی اپنی پالیسیوں کو نرم کر دیں تو آپ کے حالات ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نرم کر سکتے خلافت راجدہ میں حکومت کو نہیں دیکھا جاتا حکم کو دیکھا جاتا ہے حکم پورا ہو گیا بس مقصد مسئلہ ہو گیا حکومت رہتی ہے رہ جاتی ہے جائیں گی تو جس جس معیار پر ان کا ٹکوا تھا اس معیار پر وہ کام کر سکتے تھے اس سے نیچے حکم نہیں کر سکتے تھے مضمون کیا بیان کرنا تھا ہو گیا نا تفصیل اس سے پہلے مضمون ہے چیز پر محنت کرتا ہے تو ہاں مال جان لگا وقت جسمی پر لگاتا ہے فالتو فضولی کیوں نہ ہو اس میں اس کو مطلب جا دینا فینا لگا دیا اس میں اس کے لیے راستے کھلتے ہیں کمال کے تو ایک فالتو فضول چھلانگے لگانے اور لاکر لگانے والے میں آپ کو کیا اور اس کا میں نے کہا کہ آپ کی خدمت ہے کہ مال جان وقت اس کا جب لگا تو اس کے نتیجے میں اس کے سارے ضرورتیں سارے مسائل کا حل ہونا اس سے نکلا تو یہ ہر پیشہ ہے وہ پیشہ اپنے مال جان وقت کی قربانی مانگتا ہے تو اللہ کے تلق والے جو وہ وہ بھی پالک مالا بھی ایک پیشہ ہے اور اس کے لیے بھی شرائط ہیں قربانیاں اور مال جان وقت اس پر لگانا ہے اور اس کو سیکھنا ہے اس کو حاصل کرنا ہے اور اس کو جب آدمی حاصل کر لیتا ہے سیکھ لیتا ہے تو وہ سارے پیشے ساری بادشاہتیں ساری چیزیں اس کا آگے سرنگون ہوا کرتی ہیں یہ مہا پیشہ ہے ہمارا ایک دیواروں کا ساتھی تھا تو تبلیغ ما چلوں کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا تو کبھی کبھی سے بیان کرایا تھا تو اس کا اپنا ایک بیان بنایا ہوا تھا تو اس میں ایک اس بات ہی کہا کا تھا تبلیغ جو اپنا پیشہ ہے پھر کس چیز کا اندیشہ ہے سیار صاحب یاد آیا آپ یاد آئے عبد القیوم نہیں یاد آیا آپ ساری بات کہا تھا تبلیغ جو اپنا پیشہ ہے پھر کس چیز کا اندیشہ ہے اللہ علیہ کے بیان میں بیان بار آپ اس سنا ہوئے اس واقعے کو اس پیشے میں اب ہر صدر میں دکان ہے کس میں دکان ہے میں دکان ہے بس کے آگے بھی ایک آدمی اوپر پلاسٹک لگا کر نیچے جو ہے تو, تو کون ہے رمضان میں شروع کر رہے تو وہ بھی دکان ہے دکان کہ نہیں ہے ہر دکان کی اپنی اپنی آمدنی ہے اپنی اپنی اس کی حیثیت ہے جتنا جتنا سو پیسہ لگایا ہے جتنا جس میں محنت لگی ہے اتنا اتنا, اتنا, اتنا وہ چیز معافہ دے رہی ہے آپ کہاں چلے گئے تھے یہاں جی؟ سے پر یہاں بیٹھے ہوئے تھے پر آپ چلے گئے اچھا تو اتنا اس پر ملتا ہے نا ہاں رحمتہ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ دین کا جو ایک شعبہ ہے اس میں کام کرنے کا وہ طریقہ ہے جس میں آدمی جان کی بازی لگا کر اور شہادت کو قبول کرتے ہوئے کام کرتا ہے جیسے کہ صاحب کرام رضوا اللہ علیہ بہین کا طریقہ ہے اور مجھے جی کوششیں کیوں اس پیشے پر اتنا کچھ لگایا کہ جان سے بھی اس کو عزیز کیا جان سے بھی عزیز, عزیز کیا تو کہتے جو کی سبھی اللہ ہوتا ہے جو کتال کرتا ہے دین کے لیے ایسا تک اس کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کمر باندھتا ہے تو اس کو اللہ تعالی روزی جو ہے وہ بغیر کمائے مالغ غنیمت سے دیتا ہے تو اس کی روزی میں سونے چاندی ہیرے جواہ رات کا قدمہ میں زمینوں علاقوں کا فتح ہونا اور گردنیوں کا تقسیم ہونا اس کا یہ معیار ہے صابۂ بیارہ اکرام زدوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہوا اور ان کے اولادوں کے ساتھ اللہ نے کیا اور ان کو اتنا نوازا گیا ہے کہ یہ ہندوستان کے آلات کو آپ دیکھیں تو اس میں صدیقی فاروقی اور عثمانی شیوخ جو آئے ہیں اور یہاں آباد ہوئے ہیں کی علاقوں کے علاقے اور زمینوں کی زمینیں ان کی تھیں یو پی سی پی رائٹر فارمنس کی جگہیں تھیں جو برے سریر کی سب سے اعلیٰ کیونسا عام پیدا کرنے والی زمینیں ارے بولانا شفیقانی صاحب رحمۃ اللہ فاروقی ہیں سات گاؤں ان کی زمین ہے مولانا لیا رحمت اللہ صدیقی ہیں ایک سو مظاہرین کا زمیندارہ ایک سو مکانات مزارین کے اتنا بڑا دن جا رہا خاندان کا اس کو چھوڑ کر مولانا اس صاحب اس کو چھوڑ چھاڑ کے جس نے لیا کوئی پوچھا بھی نہیں ہے پر. آ کر جو ہے تو یہ بستی نظام الدین جو ایک بیبان تھا ضرورت ہے کہ تیرہ کشتوں تک تو مجاہد فی صبی اللہ کی جو اولاد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے برکت جاتی ہے دنیاوی اور تین پشتوں پر کا خاتمہ بالمغفرت اس کہا میں آتا ہے کہ خضرت اسلام کو مصر اسلام نے کہا کہ یہ مسر السلام خزر اسلام نے کہا دیوار ٹھیک کرتے ہیں تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے لوگوں نے آپ کو کھانا بھی نہیں کھلایا بس کیسے عجیب لوگ تھے آپ نے دیوار کو ٹھیک کرنے کا کہہ دیا تو انہوں نے کہا کان تخت اللہ عمار کان ابو کہ یہ کیسے آئے تھے ڈاکٹر پکان ابو ماسالہ اس سے پہلے بھی ہے کوئی آیتان غلام میں محمد ضارو فکان غلام تحسب ہے ابوا سالہ فارحت اربو کا یخوا کند ہوما کند ہوما کہ خدر کہا کہ اللہ کے بندے یہ دیوار جو ہے تو اس کے نیچے دو یتیم ہیں ان کا خزانہ ہے اور ان کا والد صاحب صالح آدمی گزرا تھا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ بالک ہو جائیں اور بالک ہونے کے بعد اپنے خزانے کو لے لیں عثمان کہتے ہیں کہ وہ ایک تختی تھی سونے کی جس پر سات نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں تو سات نصیحتیں بھی باپ نے اپنے اولاد کے لیے چھوڑی ہوئی تھیں اور اس کا جو مالیت بچھوڑی ہوئی تھی تاکہ میری اولاد بالک ہوگا اس کو استعمال کرے گی مفضرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے خزانہ یہ سا... اس اس خاندان میں پشت میں ایک بلی گزرا تھا سات پشتوں پر ایک بلی گزرا تھا اس کی برکت کے ساتھ چل رہی تھی کہ ان کے خزانے کا غیب سیف حادثت اللہ بندوبست کر رہا تھا ابھی بھی خزان کی نقل و حرکت ہوتی ہے اور اس طرح کے کام ابھی کرتے ہیں یہ حضرت کافی واقعات رکھے یہ فضا دلول صحیح کے بائی الحاف صاحب وغیرہ کلوا رہے تھے تو محنت نے کہا ہماری تو ساری کتابیں اسی معیار کی ہیں جو اس فضا میں لکھا ہے وہی ہمارا فضا ڈالی میں لکھا ہوگا وہی فضا ستکار میں لکھا ہے ہماری تو ساری اٹھا نہیں اس بنیاد پڑے خیر یہ تو ان کا ساتھ ہی بچ میں اللہ کا وزیر گزرا ہوا تھا اور وہ اس کی برکات ان کے ساتھ چل رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے خزانے کی ان کی چیز کی حفاظت ہو رہی تھی اور ان کو وقت پر روزی پہنچنے کا بندوبست ہو رہا تھا تو یہ جیسی برکتیں ان کی روزی تو ہوگی مالک غریمت سے اور دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جان, جان دینے کے علاوہ باقی کوششیں اپنی صرف کرتے ہوئے جن کا کام کرتا ہے اپنی زیادہ تکوا پر روزگاری اختیار کرتا ہے اور فرائض واجبات پورا کرنے کے بعد حرام سے بچنے کے بعد نوافل میں کوشش کرتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے پھیلانے کی باقی تکالیف برداشت کرتا ہے دو پیاس گرمی سردی پسینہ بےزتی مخال پات کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسرے کے ذریعے سے روزی دیتا ہے اور وہ جو ہے مال غنیمت کے بعد وہ ہے ہزیہ کی روزی ہے لوگ مجبور ہوتے ہیں اس کی ضروریات کے لیے منتیں کر کے اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس کی ضروریات کا سامان لا ہو کو دیتے ہیں اگر واقعہ ہے کہ احمد آباد کے اجتماع میں تھے تو احمدآباد جو ہے بہت ماندار لوگوں کا علاقہ تھا تو ماندار آدمی کا جذبہ ہوتا ہے کہ میری جان بچی رہے مجھے اور کوئی تکلیف نہ دیں دین والے لیکن مانگ میرا لگا لیں تو مال میرا قبول کر لیں تو واقعی کی جہاد بالمال بھی ہے مال جہاد مال سے بھی ہے اللہ قبول فرماتے اس کو اور انہوں نے کتنے لاکھ روپے کا وہ آتیہ لے کر ان کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ قبول فرما لیں اپنی تاریخ کے لیے اپنے سلسلے نے کہا کہ وہ اضرم رحمۃ اللہ نے رسول مقرر کیے تھے کہ اس میں ایسا کرنا ہے کہ جو آدمی صرف مال دینے کے لیے آئے تو اس کا مال نہیں قبول کرنا ہے صرف مال دینے کے لیے جو آئے اس کا مال نہیں قبول کرنا ہے پہلے وہ وقت دے اس چیز کو اختیار کرے پھر جب اس میں آگے چل پڑے اور پھر اس کے خلاص اس کی حلال مال اس کے خلاص ساری چیزوں کا جب امتحان ہو جائے تو اس سے کر لیں گے ایسی بات نہیں ہے ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ایسی بات نہیں پیسہ کو فضری تعلق ہمارے ہی ساتھی دیتے ہیں میرا تو آنا جانا بولتا نہیں ہے ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا پچاس روپئے تو سو روپے جیسے پچاس سو روپے ہم جیسے قبول کرتے تھے کسی نہیں کہا کہ ہم پیسے نہیں لیتے ہیں حسن سچ بات ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے اللہ تبارک تعالی سارے سلسلوں کو بغیر مال کے چلا سکتا ہے آسمان سے مدد آتی ہے اور آسمان سے روزی نازل روز ساری بات ہو سکتی ہیں لیکن اللہ دنیا کو اسباب سے چلایا ہے بار چلاتے تو ان سے کہا کہ پیسے ہم آپ کے نہیں قبول کرتے یہ آپ لے جائیں تو افتے ہوئے جاتے غیر جوتے کون سے مطلب جوتا کہ انہوں نے جوتا میں رکھا اس کو تو جب پیر ڈالنا چاہے پیر ان کا رکا انہوں نے اس کو ایسے ہلایا جوتے کو اور نیچے ان کا ان چیک کرے انہوں نے کے چیک کرا جیسے کہنا کہ دنیا جو ہے ناک رگڑتی ہوئی کے کردوں میں آتی وہ یہ راغ ماں اس طرح اس کے الفاظ ہیں جیسے راغیما کے کوئی. راغ امہ الفاظ ہیں سیگف صحمان وہ ناک رگڑتی اس کے پاس آتی ہے سب اور دوسرا دیش ہے کہ اے دنیا جو تو تیرے پیچھے پڑے اس کا اپنا خادم بنا فخ دینی اسے جو خدمت لے اور جو باقی فستخ دینی اس کی تو خدمت کر تو اس کی خادم ہو جا تو اللہ تبارو کا تعالیٰ ایسا انسان کی جو ہے وہ کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے غیب سے بذری حادی انسان مجبور ہوتے ہیں کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس جائیں مہاراج مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولایوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ ضرورت ہوتی تھی وہ زبان سے نکالتے تھے اور چیز وہاں موجود ہوتی تھی اور پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ چیز آ جاتی ہے ان کا ایک طریقہ ہر ایک آدمی تاجر میں کوئی کلمہ بولتے ہیں نا تو کہتے ہیں تاجر میں کہا گا تھا یا سبحان یا صبح یا سبحان میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس تو نکر بند اگر بند چاہیے یہ بندوں کی ضرورت ہے تو اتنے آدمی آ گیا اس نظر بندوں کے ایک بنڈت ان کو دیا تو میں نے کہا شبحان کیا مدد سے کی تنخواہ نہیں لے رہے تھے نا تو فرمایا انہوں نے حضرت صاحب سے فرمایا سن ستہتر ان کا آخری سال تھا زندگی سن ستہتر ان کا آخری سال تھا سترہ ستہتر میں ضیاء اللہ کا اقتدار لیا اس نے شریعت کے بارے مشاورتی کوئی کونسل بنائی اس میں ان کو بلایا تھا اس میں آیا تھا فاتوی مولانا صاحب سے فرماتے تھے کہ اس سال اپنے پیسوں پہ ہم کیا ہے اپنے پیسوں پر حج کیا ہے سارا سال جو ہے خرچہ گھر کے چلایا ہے اور آخر میں بچے ہیں تو چالیس ہزار روپے خیرات کی ہے اپنی ذاتی آمدنی سے بدل سکتی تو خان چالیس ہزار روپئے خیرات کیے اور سن ستہتر میں جو ہے تو 17 گریڈ میں میری نو سو روپئے تنخواہ تھی سترہ گریڈ میں تنخواہ تھی اور ساڑھے پانچ سو روپے تولا سونا تھا اٹھہتر میں پہ چھ سو روپے تولا سونا تھا چالیس ہزار تو میں نے خیرات کیے کتنے چودہ سونے ہوں گے ڈیڑھ سو اسی سولہ اسی سولہ ہو گیا نا تو آج کل کے حساب سے کتنا ہو گیا آٹھ لاکھ میں نے خیرات کیے ہیں رحمتہ اللہ نے بتایا تو یہ ای ایسے, ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے وہ ان کے اپنے کی اپنی ذات کی اس سے لوگ مخلوق کی خدا پلتی ہے یہ ہمارے بزرگ صاحب موسا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کے جامع رتیہ کے شیخ العدیز تھے تو ان کا ایک قصیدہ ہے اس کے بارے میں مجھے کل پربارد ہوا ہے کہ قصیدہ بردا کے ہاتھ تک اس کی قبولیت کے آلات ہے عربی کا کسی اور یہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ کوئی آدمی جا کر ان سے تعویذ پہنچ جائے اور تعویز لے لیں بس یہ پھر یہ بات نہیں تھی کہ وہ بات نہیں ہوگی اور اس زمانے میں وہ وہ وہ اس کا شکرانہ بھی کم نہیں تھے نکالو پانچ ہزار روپے کا دس ہزار نکالو پچاس ہزار روپے کیا ایک وزیر تھا وہ بھی کہ اس نے کہا پیسے تمہارے پاس ہیں تو مولوی کی کیا مولوی کی قیمت ہوتی ہے دس مانگے بیس مانگے پچاس مانگے تعویز اور کہتے ہیں تعویز بڑا باثر ہے تو کیا لوگوں نے کہا شرف کن وزیر ہے کس کیا ہے کہ تعویز کے لیا اٹھا کر بڑا تھپڑ گرایا اس کو, کو. کو. کو بات تو باہر نکالا گیا اب تھوڑی دیر بیٹھا تو پھر اندر آیا آپ سزرت صاحب تعبیر بہت پچاس ہزار سے نہیں بن رہا تھا اس کا نفس جو کڑا تو اس تھپڑ سے کڑ رہا تھا ڈاکٹر صاحب زیر لطیفہ آپ کو یاد ہے زیرتولہ خواجہ رسول نما والا اچھا نتیشہ آپ بھول گئے ایک بزرگ تھے وہ زیارت کروایا کرتے تھے تو اس زمانے میں یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے کوئی صدی دو صدی پہلے کا واقعہ ہوگا تو اس کے لیتے تھے ایک ہزار روپیہ اس زمانے میں جبکہ دس روپے بکری اسی سے تو ہزار روپے کی کتنی بکریاں ہوگئی سو کی دس ہو گئی ہزار کی سو ہو گئی سو بکری میں آج کر کے کتنی قیمت ہے ایک بکری کی ایک ساڑھے چار کی ملتی ہے ایک ساڑھے چار کی ملتی ہے وہ کی اگر لگا رہ چار سو کی چار سو گربے ہزار کتنا ہو گیا چار لاکھ ہو گیا میرا چار لاکھ ہو گیا تو یہ جو ہوتی ہے آدمی کی بیوی ہوتی ہے اس نے کبھی بزرگی مانگنی ہوتی ہے دیکھا اس نے جب ڈاکٹر نے سنا کہ فلانے کو بھی اس کرا دی فلانے کو بھی کرا دی فلاں کو بھی کرا دی تو اس نے کہا کہ ہمیں بھیت کرا دوں کہ ہزار روپے میں بھی تمہیں دے دیں گے خیر ہے زیادہ کرواتی ہے ہم نے کہا تیری پر نہیں ہوتی ہے تو میری زیادہ اس پر ایسے ہوگی کہ جس دن تیری شادی ہو رہی تھی اس دن جیسے تو درنت بنی تھی نا اس طرح دلند بنے گی تو اس وقت پہ تو تجارت ہوگی خیر سوچنے سے ایک نے کہا تھا چلو میں بن جاتی ہوں اس نے سارا اپنے کپڑے وپڑے سارا سامان تیار کیا دلہن بن کے وہ آپ بیٹھی ہوئی گھر میں تو اس کے بھائی کو کہا کہ تیری بہن نے آج عجیب نخرا کیا ہوا ہے تو تو تک دیکھ سلے کیا کر رہی ہے اب وہ گھر پر بیٹھی ہوئی ہے بازار میں پیچھے اس کے خامدر طور بھائی دونوں داخلے جو ڈاک رہی سر پر اس نے کہا یا بڑی اس کو یہ کرے اس نے میرے ساتھ کیا کیا اس نے میرے تو آج اتنی بےزی کرا دی برا اس کا حال ہوا بڑی روئی پریشان ہوئی پھر یہ بھائی گسے کرنے نکل کرا گئی چلے گئی روئی پریشان ہوئی غصے گزرے اس کا اس, اس, اس کو بنوگی ہوئی جو بنوگی میں اس کو مہنگائی میں اس کو زیادہ تھا بزرگ نے کہا کہ ایک ہزار روپے جو میں لیتا ہوں تو ایک پیسے کمانے کے لے رہا اس سے اس کا نف اتنا بہت جاتا ہے نفس پر اس کے کتنی کو دس کو ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کہ اس میں یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو پرچارت ہو جائے یہ بازی صاحب جیسے نا کہ اپنی جائیداد بھی چھوڑی ہے اتنے صاف سفرانوں کے بوجھے ہوتے ہوئے کتنے یتیم بیوائیں مریض تکلیف میں پڑے ہوئے انسان ان کی روزی کا یہ ذریعے ہے ہونی ٹونیگولوجی کا ذریعے تھے اور وہاں سے گل کر رہا تھا یہ تقوی والا راستہ ہے اس کی آمدنی سے تو نہیں تیری وجہ سے کئی انسان پلیں گے ہمارے شاعر رضی جاجو ہے مطلب لگا کہ ہمارے مولانا صاحب کے شیخ تھے وہ کافی عمر میں کراچی میں رہے تھے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی کا شاہ صاحب میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی میں نے تیس ہزار کا شہز بنایا تھا اور وہ سوری ہو گیا سارا اکہتر میں شاہ صاحب کی وفات ہوئی ہے کہ کوئی سن ساٹھ ستر کے درمیانی سالوں کا واقعہ ہے جو زمانے کے تیس ہزار روپئے لگوائے اس وقت سترہ گریڈ کی بستی جو تھی وہ ڈھائی سو روپئے مارتی تھی اور غالباً سونا جو ہے دو سو روپے ہوئے اس وقت تو شاہ صاحب نے کہا آپ صبح آ کر کے رات کو دعا مانگ لی صبح ایک آدمی کو اس نے وغیرہ ہوا کر کے شاہ زدید جہاں ہوتے ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں, کہاں ہیں؟ وہاں پر ہیں شاہ کے وقت کا وقت وغیرہ ملا شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب میں آپ کے لیے ہزار روپئے دیے لائبریری کہاں یہ بالکل مان لیے لیں چلے گئے آدمی آئے ملنے کے لیے اور اس کو جائے تو پیسے اس کا کام ہوگا. والوں میں دریا دریا کے لگتے ہیں ہماری کمیوسی چڑھاتی اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی حلال کاروبار کر کے اس میں سچ بولے خدمت خل کی نیت کرے سچ بولے دھوکہ نہ دے جھوٹ نہ بولے فریم نہ کرے یہ تھرڈ ڈگری تھرڈ کلاس آمدنی کا ذریعہ جی اور بڑے بیوقوف ہیں جو دنیا کے بعد یہ چیزوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے پرہت کرتے ہیں دھوکہ کرتا ہے کے پر دنیا کماتے ہیں علاوہ انگلن افسا لن تمتا ختہ تستخر اس کا دیکھو آگاہ ہو جاؤ نہیں مت کوئی انسان گر جی اس وقت تک جب تک کہ اپنی روزی پوری نہیں کر لیتا فتخ اللہ زیادہ ڈرو والا سے آج بلو پھر تلا برس کے آج بندو آئیے پھر طرح بہت سب کہ آج بلو تاج باج بالو فکتر خود تو حدیث ہے کہ کسی بزرگ کے خلاف بلو دیکھو آگاہ ہو جاؤ کوئی آدمی مرتا نہیں جب تک روزی پوری نہ کر لے لہذا اللہ سے اور روزی حاصل کرنے میں اچھا طریقے اختیار رکھوسا دو طرح ترجمہ کرتے ہیں آج ترجمہ کرتے ہیں کہ جمع پر اور ایک بالو خوبصورت طریقے اختیار ده؟ ده؟ میں اجب کا شاید یہ بھی سنا ہمارے ساری باتیں سنی سنی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی تو آپ میں ڈاکٹر صاحب صاحب گہلے میں ہوتے ہیں آپ لوگ آپ کے بولتے ہیں پرو صاحب والا نکال اپنے سی ڈی سے ترجمان کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ اور اس کو کرتے ہیں یہ بھی سنا ہے اجمال کا بھی سنا ہے اجمال کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑو کتنے اشتہار بازی کر رہے ہیں ہر قسم کے مل کر رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اچھا طریقے اختیار کرو گٹیا طریقے نے اختیار کرو شریر کے لحاظ سے گٹیا نہ ہو اور باقی اعزاز کے لحاظ سے گٹیا نہ ہو جان کوئی مختلف کاموں کے لیے لوگ آتے ہیں نا تو جب کوئی سونے کے کام والے آدمی سے مجھے بڑا غصہ آتا ہے اور باقی لوگوں سے بڑی گرمی سے بات کرتے ہیں مجھے ڈانٹ لپٹ کر کے ہم لوگ ساری باتیں نہیں چلتے نہیں کیا بات میں دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ شراب کا کاروبار مکرو ہے جب غالبان بند ہے ڈاکٹر کساب کے کاروبار کو مخلو نہیں لکھے ہوئے نا مکرو ہے اچھا اتنی لڑکی وہ لازم ہے کہ یہ دور میں کے کپڑے صاف کرنے کا کریں تو مکرو پر کیا ہو گیا کہ یہ جو بروج کسی ہو ہوگی کو آج کیسا دیکھا ہے تمہیں ساتھ نہیں کتاب ہوئے جاگر صاحب کے انسٹال ہو کے بل سا پڑا کرا جی اس کے علاوہ نہ اگر یہ دکانیں ہے بند کر دیں بی کا ڈا تو خری میں بکیگ انداز میں بکیگی بسلے سے لے جا گئے آلمی اوشے رہ گئے یہ ہمارے ڈاکٹر میں خردوں میں سخت ہوتا نہیں ہم اپنے آپ ڈاکٹن کرتے ہیں جب وہ کوئی سرگن پرنسپل بن جائے جب سختی بستی ہے تو پھر بھی سے کہتے ہیں وہ سرگن صحیح سے برج خط ہوتا ہے بالکل خاص میں ڈائریکٹر کہا مریض کو گل داخل کیا اس نے اور باہر نکل کر کہا کہ اب اس کی حالت خطرناک ہے پیسے نہ ہو تو پیسے والے نہیں پہنچائے گئے تھے تو ڈائریکٹر کو قتل کیا ساتھ اس کو لے کر آیا اس نے مریض کو قتل کیا مجھے قدر کر فخر ہم تو کسی کا نام نہیں لیتے ہیں نام لینے سے بات ضرورت بن جاتی ہے لیکن ایسے ضرورت بن جاتی ہے اس کا لحاظ سے آپ بھی جاتے اخبار والے نام لے کر نہیں لکھ سکتے کیس بنتے ہیں ہے ہمارے ایک ماتر اخبار یہ بات طے کی جو غلط فیصلہ تو ضرورت کے عام زمدار اخر میں یہ بات کہی ہے حکومت کے ہم اور ایک یاد یہ بات نہیں لکھ سکتے خیر بھی یہ آروپ میں کر رہا تھا کہ یہ تیسے کلاس کی تیسرے تھرڈ کلاس ہوتی ہے حال کاروبار میں خدمت خلق کی نیت کرنا سچ بولنا تو یہ یعنی وہ آ... سختی آنے سے اس کو کراہ کے تنظیم ہوتی ہے میں آپ سے یہ بات کرتا رہا تھا مقروع تعلیمی نہیں ہوتا یہ کراہ کی تنظیم یہ جو ہوتی ہے مقروعی تنظیم جو ہوتا ہے اس کو اشدر ویاد ہے جو کہ ماشے کے تحت کو تیار کیا جاتا ہے پود کا جو نقصان آتا ہے تو قرآن تنظیم ہوتی ہے اگر آدمی والا بہت تقور اسی پر مدد کو ترقی کرے تو بہت ادر بات ہے اور میں کرا تنظیم ہے کہ اختیار میں آدمی قدرت مانا جاتا ہے شچیم صاحب کہ اصول کا ہما والے زیادہ کا شکاری ہمارے تو ملوان مدر مارا مارا ایک فضیر سکاط ہے اور فضیر احمد ہیں اور موٹی موٹی ہوئی ہیں موبائل پڑیں جن باتوں کو غور سے پڑھا ہوا ہے اس میں فکر کی ساری باتیں کتابیں آئی ہیں مغربی تنظیم سے فتبہ میں آپ کو فضائی سرکار سے آپ کو منظر اگر شہر لکھا ہے کہ فتح پر عمل کرنا جائز ہے تقبہ تقبہ اختیار کرنا ہے مستحب ہے اور کسی آدمی کے ماں باپ کی روزی مشتبہ ہو حرام نہ ہو تو مشتبے کو اختیار کرنا ہے وہ تکوا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی جو آ رہی ہے اس پر سویدھا ہونے پر لگا کھانے پر تو وہ پھر بھی ہے کہیں گی وہ ضروری بات ہے بس ایش. تو اس کے لیے تکوے کو ترک کر کے شروع ہو رہی ہے جس کو اختیار کر سکتے ہیں تھوڑا سکتا ہے اس لیے سکتی بات سیکھنی ہے کی نماز پڑھتے ہیں چلو شکریہ کیا لکھا گرمایا ایک دو دن کی بات رہی ہوں